جی الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں رول نمبر تین اللہ کا شکر اللہ کا احسان جی جی آ جائیں سبق کی طرف علم علمحب کا سبق ہی پڑھنا ہے ہم نے علم النحب الحمد للہ الحمد للہ وقفا وسلاۃ والسلام علیہ سید و اما الامبیا الم آباد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ اسماء مصولہ کا بیان چل رہا تھا جو کہ نام مکمل سبق رہ گیا تھا اور تو اسے دوبارہ سے دیکھ لیجیے اسماء موصولہ بتایا تھا آپ کو کہ اسماعی موصولہ کیا ہیں آسماء موصولہ تو جمع ہے تو ایک رہ جائے گا اس میں موصول اس میں موصول کیسے کہتے ہیں اس موصول وہ اسم ہے جو جملہ کا پورا جز بغیر سلے کے نہیں ہوتا یعنی ہر جملے کے کوئی کئی سارے اجزاء ہوتے ہیں تو یہ جملے کا ایک جز بھی اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کے ساتھ سلہ نہ ہو ٹھیک ہے تو سلے کے ساتھ مل کر یہ جز جملہ بنتا ہے اور پھر جا کر ایک جملہ پورا ہوتا ہے جملے کے کئی سارے اجزاء کے اندر اگر ایک جز کیا ہے اس میں موصول کا آ جائے تو اس وقت تک وہ جز بھی کامل نہیں ہوگا جب تک کہ اس میں موصول کے ساتھ کیا نہ ہو سیلانہ ہو تو اس میں موصول وہ اسم ہے جو جملے کا مکمل جز نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے ساتھ سیلانہ مل جائے سلا کیا ہوتا ہے سلا کہتے ہیں یہی کہ جملے کے اندر جو ابہام پایا جاتا ہے یا اس کے اندر جو مزید وضاحت چاہیے ہوتی ہے تو وہ وضاحت اور وہ ابہام کو دوری دور کرنے والی جو چیز ہوتی ہے یا جو جملہ ہوتا ہے اس کو صلاح کہتے ہیں اگر وہ اس میں موصول کے بعد آئے تو جو ابہام کو دور کرنے والا ہوگا یا جو, جو مزید وضاحت کرنے والا ہوگا اس میں موصول کے بعد تو وہ کیا ہوتا ہے اس میں موصول کے لیے صلاح کہلاتا ہے تو اس کے لیے میں نے آپ کو مثال دی تھی ایک کہ جا الدی ابو عالم اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آیا میرے پاس ایسا شخص کہ جس کا باپ عالم ہے تو جا اللہ دِی جا افیل ہے اللہ دِی اس میں موصول ہے تو اس میں موصول کو صلا چاہیے کہ آیا میرے پاس ایسا شخص تو کیسا شخص تو یہ ابہام ہے اس جملے کے اندر تو آگے ابو ہو عالم ان اس کی وضاحت کر رہا ہے اور اس کے ابہام کو دور کر رہا ہے کہ ایسا شخص آیا کہ جس کا باپ کیا ہے عالم ہے تو یہ ہے اس میں موصول اور اس کے لیے بعد میں آنے والا صلا تو موصول اور صلا مل کر یہ جملے کا ایک جز بنتے ہیں کیونکہ کا کامل جملہ کیا ہے وہ جا فعل ہے اور پھر اس کے لیے آگے یعنی الدی ابو ہو یہ صلا مل کر اس کے لیے فائل بنتے ہیں اور فعل فائل مل کر پھر کیا ہوتا ہے جملہ فعلیہ خبریہ بنتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ جز جملہ بنتا ہے تب کہ جب یہ سلے کے ساتھ مل جائے یہ ہوگی اس میں موصول کی تعریف اسماعی موصولہ کل ہیں کتنے ہیں تو ان کو دیکھ لیجیے تو اس کتاب کے اندر جو بیان کیے گئے ہیں وہ دس ہیں ٹھیک ہے دسدی اللہ دان الدینہ یعنی تین مذکر کے لیے پھر تین مانََََََََََس کے لیے چھ جو یہ تین مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں تین مانس کے لیے استعمال ہوتے ہیں چھ اور اس کے بعد تین بلکہ چار ایسے انہوں نے ذکر کیے ہیں کہ جو کیا ہے مذکر اور مونص یعنی تذکیر و تانیث کے لیے یکساں طور پر استعمال ہوتے ہیں دونوں کا استعمال ہر ایک کا استعمال مذکر کے لیے بھی ہوتا ہے اور مونس کے لیے بھی ہوتا ہے تو دیکھ لیجیے سب سے پہلے الی واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اللہ وہ ایک مرد اللہ یہ تسنیح کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ دو مرد اور اللہ نے یہ تسنیح ہی کی حالت نصبی اور جری کی حالت ہے ٹھیک ہے حالت نصبی اور جرری اللہ اور اللہ وہ سب مرد ٹھیک ہے جامع مذکر کے لیے ہے اللّی واحد منث ایک وہ ایک عورت اللہ نے وہ دو عورتیں ٹھیک ہے یہ اس کی اعلیٰ رفیع ہے اور اللہ تعیع اور یہ اس کی نسبی اور حالت ہے یعنی تسنیہ منص کی ہی اور اللہ یہ دونوں جمع کے لیے استعمال ہوتے ہیں کون کون سے اللہ اور اللہ یہ جمع کے سیڑھیں ہیں دونوں تو گویا خلاصہ یہ نکلا کا تین مذکر کے لیے اور تین منس کے لیے اس کے بعد ماں من، این و ایتن ٹھیک ہے ما اور من یہ دونوں بھی کس میں سے ہیں اس میں موصول میں سے ہیں کہ مائے موصولہ آپ نے کہیں سنا بھی ہوگا بول اب تو آپ نے پڑھا ہی کیا ہے کہ آپ نے سنا ہو مائے موصولہ ما یہ بھی اس میں موصول میں سے ہے اور من یہ اس میں موصول میں سے بھی ہے تو ما اس میں موصول میں سے بھی ہے اور آپ کو کئی سارے اور حروف کے اندر بھی ما مل سکتا ہے لیکن ماں ایک اس میں موصول بھی ہوتا ہے اسی طرح من کبھی استفامیہ ہوتا ہے کبھی کیا ہوتا ہے لیکن من ایک اس میں موصول میں سے بھی ہوتا ہے تو وہ جہاں کلام ہوتا ہے تو کلام سے ہی استمبا اور انسان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ من یہاں پر استفام کا ہے یا اس موصول کا ہے یا کون سا ہے وہ کلام سے معلوم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو من ماں اور من یہ ماں کا استعمال بھی عام ہے مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے اور منس کے لیے بھی اور اس طرح من کا استعمال بھی عام ہے من کا استعمال منس کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور مذکر کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے اس کے اندر فرق میں آپ کو بتا چکوں طریقہ تو عثریہ کے اندر کمن کا استعمال کس کے لیے ہوتا ہے زیادہ تر ضویلعقول کے لیے ہوتا ہے اور ماں کا استعمال عام طور پر یا زیادہ تر کس کے لیے ہوتا ہے غیر ضوی العقول یعنی انسان کے علاوہ دیگر چیزوں کے لیے ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ماں کا استعمال بھی ضویل اقول کے لیے ہو جاتا ہے وغیرہ یعنی ماں گویا آپ عام کہہ سکتے ہیں لیکن زیادہ تر استعمال ماں کا کس کے لیے غیر ضوی القول کے لیے ہی ہے آگے ہے ایون و ایتن یہ دونوں بھی عام ہیں مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں اور منث کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں البتہ کبھی کبھی ایسا کر دیا جاتا ہے کہ منت کے لیے ایتن لگا دیتے ہیں اور مذکر کے لیے ایون لگا دیتے ہیں ورنہ دونوں کا استعمال یعنی منث کے لیے این کا استعمال بھی ہوتا ہے اور مذکر کے لیے ایتن کا بھی استعمال ہوتا ہے تا اصلی ہے تا علامت منس کی نہیں ہے اس کے اندر ایتن کے اندر ٹھیک ہے جی یہاں تک تو ہوگی بات یہ اسمائے موصول ہیں اللّی اللہ دان اللہ دین الدی اللہ داع ال کر دیں اور اللّی اللّہ تعالیٰ اللّہی اللہی تو بیچوں بیچ آپ کو اس کی حالت نصبی اور چر بتائی ہے اس کے بعد آپ کو بتاتے ہیں کہ کبھی کبھی کلام کے اندر صرف اور صرف لام موجود ہوتا ہے کلام کے اندر صرف اور صرف ہوتا ہے لیکن اس سے لام بمانا اللہ اس میں موصول کیا ہوتا ہے کلام کے اندر صرف اور صرف لام ہی ہوگا یعنی کوئی چیز معرف الام ہوگی مثلاََ اظار کلام کے اندر اگر لکھا ہو اظار تو ذار بُن ہے اس میں فائل کا ٹھیک ہے زار بن ذرا بن ذر بر تو زار اس میں فائل کا سیغا ہے تو کبھی کبھی لام آ جاتے ہیں مثلاََ ازارِ از ہم کہہ دیتے ہیں کہ لام لگا دیتے ہیں ذار پر تو الفلام آ جاتا ہے اور الفلام بانا الدی کے ہوتا ہے ٹھیک ہے الفلام بانا الدی کے ہوتا ہے اس میں موصول کے اب ازار کے اندر الفلام تو ہے لیکن الفلام بمانا اللّی اس میں موصول کے ہوتا ہے ٹھیک ہے کبھی کبھی الفلام بمانا اللّی کے ہوتا ہے اور الدیح کس میں سے ہے اسمائے موصولہ میں سے ہے پھر اس کے لیے سلا بھی چاہیے ہوتا ہے اور باقی ساری بات تو گویا خلاصہ یہ نکلا کہ ایک تو الدی تو ہے ہی ہے اس میں موصول میں سے اللہی تو ہے ہی ہے اس میں موصول میں سے ٹھیک ہے لیکن جی ہوں اللہی تو ہے ہی ہے اس میں موصول میں سے لیکن کبھی کبھی الفلام بھی آتا ہے جو الدی سے موصول کے قائم مقام ہوتا ہے یعنی صرف الفلام کو لکھ دیتے ہیں جس سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ کس کے معنی میں ہے اس میں موصول کے معنی میں ہے ٹھیک ہے تو اس کی مثال ازار وہ ہے معنی اللہی ضربا الظاربو کا معنیٰ کیا ہے کہ اظارب و بہ مانا کیا ہے وہ کہ جس نے مارا ورنہ کا معنی کیا ہے مارنے والا لیکن اگر الدی ظاربن ہو تو کیا معنیٰ ہوگا وہ ایسا شخص کہ جس نے مارا تو الدی ضربا کے معنیٰ میں ہوگا کیا چیز ازارب از کہ یہاں پر کے اندر لام جو ہے یہ بہ معنیٰ اس میں موصول کے ہے ٹھیک ہے اظار اگر کسی نے کہہ دیا تو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ یہاں پر علی لام پہ معنیٰ اللہ دِی اس میں موصول کے ہے اور اس کا معنی کیا بانا کیا ہوگا ایسا شخص کہ جس نے کیا ہوا مارا ازار از تو وہی آپ کو کتاب کے اندر آ جائیں اب, اب آپ لوگ کتاب کی طرف آ جائیں آ جائیے جائی جی کتاب کی طرف جن کے پاس پی ڈی ایف ہے وہ سب اوپن کر لیں جن کے پاس اصل کتاب و کتاب کھولیے دیکھیے جی اصل عنوان اسماء موصولہ اللہ دی اللہ اللہ دعین ٹھیک ہے یہ اللہ دہ نے ہے اس کی حالت نسبی جری ہے اللہ دعین والی اللّینہ جمع مذکر اللہ تی واحد منَ اللہ تعالیٰ نے تصنیہ منص اللہ تعی وہی تسنیہ منَص اللہ تی جمع منَ اللہ واطی بھی جمع منث ما ایک یعنی اس میں مصول میں سے من اس طرح یہ مصول میں سے اون یہ ماں کے بعد اگر کسی کے پاس مل لکھا ہوا ہے میم کے کسرہ کے ساتھ تو وہ غلط ہوگا ٹھیک ہے من ہے یہ این ایتن یہ سب کے سب کیا ہیں اسماعی مصول میں سے ہیں آگے آپ کو بتاتے ہیں کہ علی فلام بمانا اللہی اس میں فائل اور مفعول ہیں الفلام بمانا اللہ اس میں فائل اور اس میں مفعول ہیں ٹھیک ہے کبھی اس میں مفول پر آتا ہے کہ المضروب ہو اس میں الفلام بمانہ اللہی اس میں مصول کیا ہوگا اس میں مفول میں اور ظارب ہو مثلاً اس طرح ہمیشہ الظاربو پر تھوڑا ہی آئے گا یعنی اس میں فائل پر اور کبھی اس میں مفعول پر تو کہتا ہیں علی فلام بمانا الدی اس میں فعال اور مفعول ہیں یعنی علی فلام بمانا اللہدیح ہے جیسے الظارب و ہے اللہ ذرا اور المضروب و بمانا الدی ظریبا کہ جسے مارا گیا اور زو مانا الدی قبیلہ بنیتائی کی زبان میں یہ آپ کو ایک اور بتاتے ہیں کہ جیسے ہم نے کہا نا کہ الفلام جو ہے نا بمانا کس کیا ہے اللہی کیا ہے یہ تو عام یعنی قاعدہ ہے عربی کا لیکن ایک قبیلہ ہے عرب کا قبیلہ بن و تو, تو ان کے ہاں زو جو ہے نا زو بھی بمانا الدی کہے لفظ زو یعنی زال اور واؤ زو ٹھیک ہے جیسے ہم نے کہا کہ الفلام لام اللہی کہ ہیں کہ جیسے اسماعی مصولٰ میں سے ہم نے پڑھا اللہ اللہِ اللہدین وغیرہ ٹھیک ہے اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ علف لام ہم کہتے ہیں عرب کا عام مشہور قاعدہ ہے کہ علف لام بمانہ الدیح کے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح ایک قبیلہ ہے عرب کا قبیلہ بن اتوائے ان کے ہاں زو جو ہے یعنی زال اور واؤ زو بھی بانا الدی کے ہے تو وہ کبھی کبھی پھر یوں پڑھ دیتے ہیں کہ جاء ا زو کا کیا کہتے ہیں جاء ذو زو کا تو مطلب کیا ہوگا جاء اللدی ذرا کا کہ ایسا شخص آیا کہ جس نے آپ کو مارا جاء ذو زو کا یعنی اللّی ذرا کا آیا ایسا شخص کہ جس نے آپ کو مارا ذرا باقاع آگے کاف خطاب کا ہے این ویت مغرب ہیں اور بغیر اضافت کے ان کا استعمال نہیں ہوتا یہ ہمیشہ مضاف ہوتے ہیں البتہ یہ عورب ہیں ان کی کچھ مبنی کی حالتیں بھی ہیں وہ انشاءاللہ شاء آپ پڑھ لیں گے آین ویتون کی چار حالتیں ہیں تو آینترب ہیں اور بغیر اضافت کے ان کا استعمال نہیں ہوتی یہ ہمیشہ مضاف ہوتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کسی اور اسم کی طرف فائدہ اس میں اصول وہ اسم ہے جو جملہ کا پورا جز بغیرثلا کے نہیں ہوتا اور جملہ خبریہ ہوتا ہے کہ جس میں یعنی بغیر صلا کے نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہ بات تو آپ کو کہہ دی کہ اس کے بعد ہمیشہ کیا ہوگا اس میں موصول کے بعد صلا ہوگا آگے کہہ رہے ہیں کہ جملہ خبریہ ہوتا ہے کہ جس میں ضمیر موصول کی طرف لوٹنے والی ہوتی ہے اس کے اندر دو باتیں ہیں ایک جو جب بھی اس میں موصول ہوگا اس کے بعد جو صلاح آئے گا صلا کے اندر دو باتیں ہیں ایک تو یہ کہ ہمیشہ وہ جملہ خبریہ ہوگا دوسری بات یہ کہ ما بعد والے جملے میں ایک ضمیر ہوگی جو لوٹے گی اس میں موصول کی طرف دو باتیں یہ کہ ایک ایک جہاں کہیں بھی اس میں موصول ہوگا اس کے بعد جو جملہ آ رہا ہے ایک تو وہ جملہ خبریہ ہوگا ٹھیک ہے پورا جملہ اور دوسری بات یہ کہ کیا ہوگا اس کے اندر ایک ضمیر ہوگی جو لوٹے گی اس میں موصول کی طرف ٹھیک ہے یہ دو باتیں آپ نے یاد رکھ لینی ہیں تو کہتے ہیں جملہ خبریہ ہوتا ہے یعنی اس کا ماں بات جملہ خبریہ ہوتا ہے اور جس میں ضمیر موصول کی طرف لوٹنے والی ہوتی ہے جیسے جا الدی ابو و عالمن اب ساری باتیں اس میں موصول کی اس کے اندر کیا ہوں گی فٹ ہوں گی دیکھیے جا اللدی ابو عالمن اب الدی اس میں موصول کا ہے اور ورنہ کیا ہے جا اس سے پہلے ہے تو اس کا بعد جا آ فعل یعنی چاہتا ہے کہ میرے لیے فائل ہونا چاہیے تو گویا فعل جملے کا ایک ہے اب یہ اللہ کامل جملے کا ایک کامل جز نہیں بن سکتا جبکہ جب تک کہ اس کے ساتھ کوئی اور یعنی صلا نہ ملا لیا جائے تو ہم صلاح لے آتے ہیں ابو ہو اب ساری باتیں یہاں پر دیکھیے ایک تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ پورے کا جملہ نہیں ہوتا جملے کا مکمل جز نہیں ہوتا جب تک کہ صلا نہ ہو یہ بات بھی ہوگی دوسری بات یہ کی تھی کہ سب اصول کے بعد جو بھی جملہ ہوگا وہ جملہ خبریہ ہوگا اب یہاں پر دیکھیے ابو ہو یہ جملہ خبریہ ہے کیا ابو ہو مزاح مضافِ مبتدا ہیں عالم ان خبر ہے تو مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کیا بنتے ہیں اللہدی اسم موصول کے لیے سلا بنتے ہیں تو مابعد کیا ہوا جملہ خبریہ بھی بن گیا اور ساتھ ساتھ یہ کہا کہ اس جملہ خبریہ میں یعنی مابعد والے جملے میں ایک ضمیر ہوتی ہے جو لوٹتی ہے میں موصول کی طرف تو یہاں پر بھی دیکھیے کہ جا اللہ ابو ہو عالم ابو ہو وہ ضمیر جو ہے یہ لوٹ رہی ہے کس کی طرف اللہ کی طرف تو گویا ماں کا جملہ خبریہ بھی ہے اس کے اندر ضمیر بھی ہے جو لوٹ رہی ہے اس میں موصول کی طرف ٹھیک ہے تو یہ ساری باتیں اس مثال کے اندر پائی جا رہی ہیں تو اس کا ترجمہ کر رہے ہیں کہ آیا وہ شخص ہے جس کا باپ عالم ہے جی اتنی بات سب کو سمجھ میں آ ہے جی کیا کہہ رہے ہیں؟ کیسے ہمیں جی مجھے سمجھ نہیں آئی آپ نے کیا لکھا ہے رول نمبر گیارہ ہے میرا خالص الفلام اس میں موصول ہے تو یہ کیسے پتہ چلے گا تو یہ میں نے بتا دیا تھا کہ یہ کلام جب بھی کہیں کلام کے اندر استعمال ہوتے ہیں تو وہاں پر پتہ چل جاتا الفلام بمانا اللدی اس میں فعال اور اس میں مفول ہیں ٹھیک ہے اس میں فائل اور اس میں مفول دونوں پر ہی آئیں گے صرف اور صرف لام اس میں فائل اور اس میں مفول پر ہی ہوں گے اور وہ کیا ہوتے ہیں الفلام بمانا اللّی ٹھیک ہے اس میں مصول کیا ہوتے ہیں کہ اس میں فائل کا سیغا ہوگا یا اس میں مفول کا سیگا ہوگا اس پر جو الفلام آئے گا وہ الفلام بانا الدی اس میں موصول کے ہوگا ٹھیک ہے ہمیشہ ایسا نہیں ہوگا کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کہیں کلام کے اندر ایسا نظر آئے اور وہ اس میں موصول کے نہ بھی ہو لیکن عام طور پر بلکہ اکثری طور پر ایسا ہی ہوگا اس میں فائل کا سیغا ہو اور اس پر الفلام آ جائے تو وہ معنیٰ الدی اس میں موصول کے ہوگا اسی طرح اس میں مفول پر جو آ جائے تو وہ بھی کیا ہوگا اس میں موصول کے ہی ہوگا اس میں فائل اور اس میں مفول پر جب کبھی بھی علی فلام آئے گا تو وہ گمانہ اللہ دِی موصول کے ہوگا جی یہ تو ہو گیا آپ کا سبق آگے ہے ترکیب کا طریقہ کہ ان کی ترکیب کیسے کریں گے ٹھیک ہے اسماع وصولہ کی کہ اس کی ترکیب کیسے ہوگی تو کل میں آپ لوگوں کو ترکیب بتا بھی دی تھی یقیناً آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوگی اگر کوئی ساتھی مجھے ترکیب کر کے بتا دے کہ جا اللہ جی ابو عالمن. میں نے کل ترکیب کروائی بھی تھی بغیر دیکھے کتاب کے اندر اپنی کتابیں تمام ساتھی بند کر دیں اور کوئی بھی اگر بتانا چاہے تو وہ بتا سکتا ہے جی جا اللہ ابو عالمن اس کی ترکیب اگر کوئی کرنا چاہے تو مجھے کر کے بتا دیں مکمل مکمل ایک ترکیب کریں ایسے تو میں تھوڑی کر سکوں گا آپ کے بعد بہت سارے لوگ اور میں سے چھوڑ دیں گے تو, تو آپ کی ترکیب تو کہیں تاثرہ میں چلی جائے گی ایک ساتھ ایک ساتھ رول نمبر دو دوبارہ سے ذرا ایک ساتھ کر لیں اس کو ان کیا کر رہے ہیں جی کوئی بات نہیں ہے آپ تشریف لائے ہماری کلاس کو رونق کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں اور ہم آپ کو کلاس میں علم و صحلام عمر حبا کہیں گے فخیر رلیہ کہیں گے جی دیر آیت درست آیت مضاف مضافلیں مل کر مبتدا عالمن ٹھیک ہے جی عالمن خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ مکمل کریں سلا ہوا تو پھر کیا ہوا آگے کیجئے مکمل کیجئے اسے جی کس کس کا ہے ترکیب اچھا جی جا افیل الدی مصول ابو ہو مضاف ہو مذافل مزاف مضافل مل کر مبتدا نہیں مل کر خبر کیا کہہ رہے مزاف مزافل مل کر چلیں غلطی ہو گئی ہو گئی خبر مبتدا وہ بھی خبر یہ بھی خبر ٹھیک ہے مبتدا خبر مبتدا خبر مل کر جملہ نہیں مبتدا خبر مل کر سلا پھر موصوف موصول صلا مل کر ہاں فائل پھیل اور فائل مل کر جملہ پھیلیاں خبریہ جی تو کیا ہیں رول نمبر بارہ آپ نے ٹھیک ہے اچھی ترکیب کی ہے ماشاء لیکن اس میں یہ ہے کہ ایک تو مبتدہ خبر وہ شاید آپ کی غلطی ہے لیکن آپ کی جو اصل غلطی ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ مبتدہ خبر مل کر صلا نہیں بنتے ہیں، بلکہ مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر صلا بنتے ہیں ٹھیک ہے یعنی پوری بات کہ مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر صلا بنتے ہیں ٹھیک ہے باقی تو چلیں اوپر آپ کی مسٹیک تھی وہ ٹائپنگ کی تھی مبتدا بنتی ہے پہلے ابو مضاف مضافل مل کر مبتدا آپ نے خبر لکھا تھا وہ غلطی سے چلیں وہ تو سمجھ میں آتے ہیں ہمیں بھی لیکن اصل جو غلطی ہے وہ آپ کی کیا ہے کہ یہاں پر آپ نے جو کی ہے یعنی ابو ہو مضاف مضافل مل کر مبتدا اور پھر آگے آپ نے کہا خبر ٹھیک ہے مبتدہ خبر مل کر سلا نہیں بلکہ مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر سلا اس موصول کے اور پھر موصول سلا مل کر فائل فیل کے لیے اور پھر فعل فائل مل کر جملہ فیلیہ خبریہ جی اور باقی رہی بات رول نمبر دو آپ کی تو آپ نے آدھے میں چھوڑ دیا ترکیب کو اسے آپ مکمل کر لیتے تو بہت اچھا ہوتا ٹھیک ہے آپ کو جو ہے نا رول نمبر تین نے شباش بھی دے دی ہے لیکن البتہ بات یہی ہے کہ آپ کی ترکیب ابھی تک کیا ہے نامکمل ہے کہ آپ نے کہاں تک کی ہے مضاف مضافل مل کر اور آگے آپ نے ترکیب نہیں کی تو ترکیب یہ تھی سارے ساتھی ہی سن لیجیے ترکیب تھی جا الدی ابو عالمن جنہوں نے کیا بہت اچھا رول نمبر بارہ ماشاء اللہ جزاکم اللہ اور اسی طرح رول نمبر دو بہت خوب ماشاء اللہ تو ترکیب یہ ہے جا الدی ابو عالمن جا افیل ابو الدی اس موصول ابو ہو ابو ابو مضاف حضمیر مضافل مضاف مضافل مل کر مبتدا عالم خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر صلا ہوا اللہ اسم موصول کے لیے اور موصول اپنے سلے کے ساتھ مل کر فاعل ہوا جا آ فعل کے لیے فعل فعائل مل کر جملہ فعلیا خبریہ ہوا جی تو یہ ترکیب سب ساتھیوں کو سمجھ میں آئی جو رول نمبر بارہ نے بھی کی اور اس طرح رول نمبر دو نے بھی کی اور میں نے کل بھی کی تھی اور آج بھی دوبارہ کر دی تو یہ ترکیب آپ لوگوں کو سمجھ میں آگئی ہے اچھا جی مضاف مضافل مل کر مبتدا عالم منخبر ایک منٹ اچھا جی عالم کہاں گیا عالم خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبری نہیں لکھا ہو کر صلا ہوا اس میں موصول اس میں موصول کے لیے اور پھر اس میں کیا ہے صلہ موصول مل کر فائل جا فعل کے لیے فعل اپنے فائل سے مل کر جملہ پھیل خبریہ ہوا ٹھیک ہے جی جزاک اللہ جی مکسلر پر مجھے نہیں ملا تھا مکمل اب سکائی پر مجھے مل گیا ٹھیک ہے تو وہاں نامکمل جو تھا اور یہاں الحمدللہ یہ ہے کہ آپ کی ترکیب مکمل ہوگی بہت خوب بہت اچھا جزاک اللہ ٹھیک ہے جی تو یہ ہے ترکیب کا طریقہ تو اس میں موصول کا طریقہ یہ ہے ترکیب کرنے کا یہ تو آپ کو ایک یعنی سمپل دے دیا ہے کہ ترکیب اس کی اس طرح ہوگی اس میں موصول کے لیے کہ پہلے سے ہم شروع سے ترکیب کرتے ہوئے آخر کی طرف جائیں گے اور پھر آخر سے ترکیب کرتے ہوئے ہم کیا آئیں گے واپس آئیں گے ٹھیک ہے جی آپ نے یاد کیا کرنا ہے سبق کے اندر آپ نے اسماعی مصلیٰ یاد کرنے ہیں اللہدی اللہ دانِ اللّینہ اللہ طی اللہ تعٰ اللہ, اللہ, اللہ ایتون ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ آپ کچھ پوچھ رہے تھے رول نمبر دو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آپ کیا پوچھ رہے تھے کہ علیف لام نہیں ہے کہاں پر علیف لام نہیں ہے جی آپ کچھ کہہ رہے تھے کہ لام نہیں ہے وہ آپ بتائیے گا اگر کچھ پوچھ رہے تھے تو پھر آپ نے یہ یاد کرنا ہے کہ اس میں فائل اور اس میں مفول کے اندر یہ اگر لام آ جاتا ہے تو وہ بائنہ الدی اس میں موصول کیا ہوتا ہے جب کبھی اس میں فائل کے سیرے پر لام آ جائے گا یا اس میں مفول کے سیرے پر لام آئے گا تو وہ معائنہ الحدی ماں اور من میں ماں اور من میں الفلام کیا مطلب ماں اور ممن مستقل طور پر کیا ہیں وہ آ... پتہ نہیں آپ کہاں سے کہاں چلے گئے اللہ کے بندو اللہ پورے کا پورا اس میں موصول ہے اس کے اندر صرف علیف لام نہیں ہے اور اسی طرح اللہ دانے اللہ دینا اللتانے اللتین اللاتی نے اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ یہ سارے کے سارے مکمل کے مکمل ہر ایک مستقل طور پر ہم ہر ایک مستقل طور پر کیا ہے اس میں موصول ہے تو آگے من نہیں ہے یہ میں کہہ رہا ہوں ماں کے بعد من ہے من من نہیں ہے اگر جن کی کتابوں میں من لکھا ہوا تو وہ غلط ہے ماں من ہے ماں بھی اسی طرح سے اس موصول میں سے ہے جیسے اللہ دی ہے من بھی اسماعی موصولہ میں سے ایک اسم ہے جیسے کیا ہے اللہ دی ہے اسی طرح ایون بھی اور ایتون بھی ٹھیک ہے البتہ الفلام کبھی کبھی اس میں موصول کے معنیٰ میں ہوتا ہے یعنی الی اس میں موصول کے معنیٰ میں ہوتا ہے الفلام بھی جیسے جب کبھی وہ اس میں فائل پر آ جائے یا اس میں مفول کے سیغوں پر الفلام آ جائے تو ب معائنہ الدیحی کے ہوتا ہے ٹھیک ہے جب کبھی الفلام اس میں فائل کے سیغے پر یا اس میں سیخوں پر آ جائے تو وہ کیا ہوتا ہے ب الی اس میں موصول کے ہوتا ہے جی وائس ہو کیا آپ کے لیے مکسلر والو مکسلر سکائپ جی ٹھیک ہے تو کیا پوچھ رہے ہیں آپ ماں اور من میں ہوں جی رول نمبر دو آپ ذرا جلدی سے بتائیں مجھے کیا پوچھنا چاہتے ہیں جی الفلام اس میں فعال اور اس میں مفول پر صرف آئے گا تو وہ الدی کے معنیٰ میں ہوگا یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ تو الگ یہ سارے کے سارے اس میں موصول ہی ہیں وہ تو ہر جگہ پہ آتے رہیں گے لیکن صرف الفلام جو ہوگا صرف الفلام یعنی دو حرف جیسے ازار کے اندر ہے نا دیکھیے اصل میں زار بن ہے لیکن زار بن پر الفلام داخل کیا ازار از ابو ہو گیا تو ازار از ابو کے اندر جو الفلام زائد آیا ہے ورنہ تو ذار بن ہی پورا ہے لیکن الفلام جو آیا ہے وہ اللہ اس میں مصول کے معنی میں ہے یہ تو سارے کے سارے جی یہ تو سارے کے سارے اسماعی مصولہ ہیں ہی ہیں لیکن الزی الفلام صرف اور صرف الفلام بھی کبھی کبھی کیا ہوتا ہے اس میں مصول کے معنی میں ہوتا ہے جب کبھی وہ کہ کہاں پر آ جائے اس میں فعال اور اسم و مفول کے سیغوں پر آ جائے جی تو چلیں جی تو باقی رہی ترکیب کی بات تو ترکیب کیا ہے آپ لوگوں کے سامنے آ ہے کہ جا الدی ابو عالمن کی کہ جا آ فعل اللہدی سے موصول ابو ہو مضاف مضافل مل مبتدا عالم خبر مبتدا خبر مل کر جملہ پھیلیا جملہ م... کیا ہے اس خبریہ ہو کر صلاح ہوا اللہدی سے موصول کے لیے اور اس موصول اپنے سلے کے ساتھ مل کر فعل ہوا جا کا فعل اور فائل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ لوگ دیکھ لیں لی کہ ترکیب کرو ترکیب کرو کہ نیچے جا الدی ذربہ کا ایک رعیۃ الدی ذربا کا دو مررت بلدین ضربو کا تین اکرم من اکرما کا چار قرۃ ما تو ٹھیک ہے کیا ہے کرت ما تو پانچ یہ پانچ جملے ہیں ان کی ترکیب آپ لوگوں نے کر کے آنی ہے اس سبق کو دیکھتے ہوئے اور گزشتہ جو ترکیب لکھی ہوئی ہے جا الدی ابو عالم ان کی اس ترکیب میں غور کرتے ہوئے کہ اس کی ترکیب کیسے کی گئی ہے ویسے کی ویسے ہی ان جملوں کے اندر ترکیب کر کے آنی ہے سب نے ٹھیک ہے جی انشاء شاء اللہ پھر جب علم النحب کا سبق ہوگا اگر زندگی رہی تو پھر کیا ہوگا یہ آپ لوگوں سے ترکیب سنی جائے گی میں ترجمہ بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے ترجمہ میں بتا دیتا ہوں ترکیب آپ سب نے کر کے آنی ہے جا اللہ ذرا کا معنی ہے جا اللہ آیا میرے پاس آیا ایسا شخص میرے پاس نہیں جا الدی آیا ایسا شخص ذرا باقا جس نے مارا تھا آپ کو ذرا با فیل ماضی ہے ٹھیک ہے اور آگے کاف ضمیر جی جی بالکل میں بتا رہا ہوں تو کاف ضمیر خطاب کی ہے جا اللہ ذرا باقا آیا ایسا شخص جس نے مارا آپ کو ذربہ فعل ہے فعل ماضی کا اور آگے کافظ بین خطاب کی ہے رعیۃ الدینہ نہیں رعیۃ اللہ نے ذرہ کا دیکھا میں نے دو ایسے لوگوں کو جن دو نے مارا تجھ کو اللہ دئی نے دیکھا تسنیہ کا ہے اللہ کے بعد تھا نا اس کی حالت نسبی اور جری تو رعی تو میں نے دیکھا اللہ نے ایسے دو لوگوں کو ذرا کا جن دو نے ذرا تسنیہ کا سیکھا ہے ذرا کا جن دون نے مارا تھا تجھ کو مرر تو بل دینہ ذرابو کا مرر تو میں گزرا بل ایسے لوگوں سے جمع کسی ہے ایسے بہت سے لوگوں سے کہ ذرا کا جن سب نے آپ کو مارا تھا ٹھیک ہے اکرم من اکرما کا اکرام کرو من ایسے شخص کا کہ کا جو تیرا اکرام کرے آپ ایسے شخص کا اکرام کیجیے جو آپ کا اکرام کرتا ہے قر تو ما کتب تو قر تو میں نے پڑھا ماں وہ کتب تو جو میں نے لکھا ٹھیک ہے یا کرا تو میں نے پڑھا ما کتبتا جو آپ نے لکھا کتاب کے اندر میرا خیال سے کتبتا لکھا ہوا ہے تو کرا تو کتبتا میں نے پڑھا وہ جو آپ نے لکھا یا کرا تو ماں تو تب بھی ٹھیک ہے کہ میں نے یا... میں نے پڑھا وہ جو میں نے لکھا ایک ہی بات ہے ٹھیک ہے کتبتا ہوگا تو جو تم نے لکھا اگر کتب تو ہوگا تو جو میں نے لکھا تو ترجمہ سمجھ میں آ گیا آپ ساتھیوں کو ٹھیک ہے جی یہ ہے ترجمہ اور ترکیب آپ کی پہلے گزر چکی ہے جا اللہ ابو عالمن اس اس کے انداز کو دیکھتے ہوئے آپ نے یہ چار پانچ جملے ہیں ان کی ترکیب کر کے آنی ہے کیا نہیں ترجمہ سمجھ میں نہیں آیا ترجمہ سمجھ میں نہیں آیا رول نمبر دو اللہ اکبر جی ٹھیک ہے میں دوبارہ بتا دیتا ہوں کوئی بات نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے میں دوبارہ بتاؤں گا تیسری بار بھی بتاؤں گا چوتھی بار بھی بتاؤں گا کوئی بات نہیں دیکھیے جا الدی ذرا کا آیا ایسا شخص جس نے آپ کو مارا جا آ آیا الدی ایسا شخص ذرا جس نے مارا کا تجھ کو آیا ایسا شخص جس نے تجھ کو مارا ٹھیک نمبر دو رعی تو لذئی نے ذرا باقا رعی تو میں نے دیکھا اللہ دو ایسے دو لوگوں کو ذرا باقا جن دو نے آپ کو مارا میں نے ایسے دو لوگوں کو دیکھا جن دو نے آپ کو مارا رہی تو میں نے دیکھا اللہ ایسے دو لوگوں کو ذرا باقا جن دو نے آپ کو مارا مرر تو بلدینہ ذرا کا مرر تو کمعنی ہوتا ہے مرور معنی گزرنے کے مرر تو میں گزرا بلدینہ ایسے لوگوں سے یا ایسے لوگوں کے پاس سے ذرا کا جنہوں نے آپ کو مارا ذرا بو کہ انہوں نے مارا کا آپ کو تو مرر تو بلدینہ ذرا کا میں گزرا ایسے لوگوں کے پاس سے ذرا کا جنہوں نے آپ کو مارا مرر تو میں گزرا الدینہ ایسے لوگوں کے پاس سے ایسے لوگوں سے ذرا کا جنہوں نے آپ کو مارا آگے ہے اکرم من اکرما کا اکرم امر کثیر ہے آپ اکرام کرو واحد حاضر کا ہے اکرم آپ اکرام کرو من ایسے شخص کا اکرما کہ جس نے اکرام کیا کا آپ کا اکرم من اکرما کا آپ اکرام کیجیے ایسے شخص کا کہ جو آپ کا اکرام کرے جس نے آپ کا اکرام کیا اکرم اکرام کیجئے من ایسے شخص کا اکرمہ کا جس نے آپ کا اکرام کیا آگے ہے قر تو ماں کتبتا قرآ تو معنی ہے قرآ کا معنی پڑھنے کے ہوتے ہیں قرآ تو ہو جائے گا تو میں نے پڑھا میں نے پڑھا ماں وہ کتبتا جو آپ نے لکھا کرا تو میں نے پڑھا ماں کا ٹھیک ہے جو آپ نے لکھا جو آپ نے لکھا وہ میں نے پڑھا کرا تو میں نے پڑھا جو آپ نے لکھا ٹھیک ہے جی اب کو سمجھ میں کرا تو میں نے پڑھا وہ جو آپ نے لکھا کتب تھا جو آپ نے لکھا کرا تو میں نے پڑھا ماں بیچ میں موصولہ ہے کرا تو میں نے پڑھا ماں کتب تھا جو آپ نے لکھا جی مکسلر پہ وائس ہو جی سیکنڈ جملے میں ہے رعۃ اللہ دئی ہے اللہ دئی تسنیہ ہے ٹھیک ہے اللہ دان نہیں ہے اللہ دئی ہے اللہ تسنیہ کی نصبی اور جری حالت سیکنڈ جملہ میں اللہ زینہ ہے اللہ ذان نہیں اللہ زان ہے ٹھیک ہے سیکنڈ میں اللہ دانے کی جگہ یعنی اللہ دئی نے اللہ دئی نے اللہ نہیں اللہ دینا جمع کے لیے ہے اللہ دئی نے اللہ کی حالت نسبی اور جرری ہے اللہ دعی نے جی میں لاسٹ کا دوبارہ بتا دیتا ہوں قر تو ماں کا میں نے پڑھا ما کا جو آپ نے لکھا قر تو میں نے پڑھا ما کا جو آپ نے لکھا قر تو میں نے پڑھا ما وہ کا جو آپ نے لکھا ٹھیک ہے ماشاءاللہ اچھے محنتی ہیں آپ لوگ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو محنت پر جزائے خیر دیں اور اپنا فائدہ ہے جو جتنی محنت کرے گا جو جتنی کاوش کرے گا جی جی جملہ پھیلیا بھی جملہ خبریہ ہی ہوتا ہے جملہ فیلیہ بھی جملہ خبریہ ہی ہوتا ہے جملہ انشائیہ نہیں آ سکتا دیگر جملے نہیں آ سکتے جملہ فیلیا آپ لوگوں کو اگر نحب شروع سے بھول چکے ہیں اگر آپ لوگوں کو یاد ہو وہ نحو تو شروع میں ہم نے پڑھا تھا کہ جملہ اسمیہ اور فیلیا جو ہیں وہ کس کی اقسام میں سے ہیں وہ خبریہ کی ہی اقسام میں سے ذرا دوبارہ سے کر دیکھ لیجئے تو جملہ فیلیہ بھی خبریہ ہی ہوتا ہے اللذی ذربہ کا بالکل جملہ ٹھیک ہے اور جو جملہ خبریہ ہی ہے بعد والا ٹھیک ہے جملہ انشائیہ یا دیگر جملوں کی جو اقسام ہوتی ہیں ان سے اعتراض ہے جملہ فیلیہ سے اعتراض نہیں ہے جملہ فیلیہ بھی جملہ خبریہ ہوتا ہے اور جملہ اسمیہ بھی جملہ خبریہ ہوتا ہے اسمیہ اور فیلیا دونوں خبریہ ہی کی اقسام ہیں دونوں جملہ خبریہ ہوتے ہیں کیوں جی رول نمبر آ, تین سمجھ آ بات یہ جملہ خبریہ ہی ہے ٹھیک ہے فیل فائل مل کر جملا، نہیں جملہ فیلیا خبریا کہیں گے اس کو ٹھیک ہے فیل فائل مل کر جملہ فیلیا خبریہ اور مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریا بنتا ہے ہوں فیل فائل مل کر جملہ خبریہ فیل فائل مل کر جملہ فیلیا خبریہ پوری بات پوری پوری کیا کریں ہمیشہ سے ٹھیک ہے کہ مبتد خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ اور فعل فعال مل کر یا مفول فعل فعل مفول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ٹھیک ہے جی ان چیزوں کا ذرا خیال رکھیے گا کہ پوری پوری بات ہو یہ نہ ہو کہ الدی موصول الدی موصول بھی نہیں کہنا کوئی بھی بندہ یہ نہ کہے کہ الدی موصول الدی مصول کیا ہوتا ہے الدی اس میں موصول تو دیکھیے الفاظ کی کا خیال رکھے میں آپ کو دوبارہ سے ایک ترکیب کرا دیتا ہوں جا الدی ابو عالم جا فعل الدی اس میں موصول ابو ہو ابو مضاف حضمیر مضافل مضاف مضافل مل کر مبتدا حال من خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر صلاح ہوا الذي اس میں موصول کے لیے پھر موصول اور صلا مل کر ہوئے جاء آ فعل کے لیے فعل اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا ٹھیک ہے اس طرح ترکیب کرنی ہے پوری پوری اگر مفول کلام کے اندر ہوگا تو ہوگا اگر کلام کے اندر ہی مفول نہ ہو تو بات ہی ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے جیسے یہاں پر جا اللہ ابو عالم ان کے اندر کوئی مفول نہیں ہے جملہ فائل بن رہا ہے اور بس ختم کلام کے اندر اگر مفول ہوگا تو ہم کہیں گے کہ فعل اپنے فائل اور مفول سے مل کر جملہ فعل یا خبر یہ ہوا لیکن اگر کلام کے اندر مفول ہو ہی نہ تو پھر فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ پھیل خبریہ ہوا ٹھیک ہے جی وقت سے پہلے کلاس کو ختم کر رہا ہوں ایک بات دوسری بات یہ کہ اتنی دیر سے اور کافی بار بار ایک بات کو بھی بتا دیا امید ہے کہ آپ لوگ اگلے جملوں کی اچھے طریقے سے ترکیب کر کے آئیں گے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ دو تین ساتھی کر کے آئیں کہ رول نمبر بارہ نے ذمہ داری اٹھائی ہو یا رول نمبر دو نے یا رول نمبر تین نے بلکہ ہر ایک ساتھی اپنی ذمہ داری سمجھے اور ہر ایک سے ترکیب پوچھی جائے گی ٹھیک ہے ہر ایک ساتھی ترکیب کو حل کر کے آئے اور اس کے بعد جو ہے نا انشاءاللہ اللہ آگے چلیں گے ٹھیک ہے دو میں یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ